عب ال کہہ دیجئے یا اہل الکتاب ہی اہل کتاب تھا کلی کلمت ایسی بات کی طرف ثواً جو برابر ہے مشترک ہے بیننا نا و بینا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ نا کہ یہ کہ ہم نہ عبادت کریں الا مگر اللہ تعالیٰ ہی کی ولا نشری اور نہ ہم شریف ٹھہرائیں بھی اس کے ساتھ سئی ان کچھ بھی ولا تخیدہ اور نہ بنائے باد ہمارا باد بادن بعض کو اربابن رب بندون اللہ, اللہ کے علاوہ ان طولو پس کرو پھر جائیں فقول شہدو پس کہو کہ گواہ ہو جاؤ بھی ان نا کے بے شک ہم مسلمان ہیں یا اہل اے اہل کتاب لما کیا تم جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں وما انزلت التورات و اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل اللہ من بعد ہی مگر اس کے بعد افلا قلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہا ان تم ہا دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ ہا جج تم تم نے جھگڑا کیا فی ماں چیز کے بارے میں لاکم بھی علم جس کے بارے میں تمہیں علم ہے فریمت تو اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو فی ما لیکم جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں وہ اللہ اور اللہ تعالی جانتا ہے وہ ان تم لاتا علم اور تم نہیں جانتے ماں کانا ابراہیم نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی یہودی ولا نہ اور نہ عیسائی ولا کنکانہ حریفہ مسلم اور لیکن وہ تھے یکسو مسلمان وما من ماکانہ اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھے ان اول ناصب ابراہیم بے شک لوگوں میں سے ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب لوگ لَلہ دینا البتہ وہ ہیں اتباع جنہوں نے اس کی پیروی کی وہ ہاگل اور یہ نبی ولا دینا امن اور وہ لوگ جو پر ایمان ڈائے واللہ اللہ ولی المین اور اللہ تعالی ممنو کا دوست ہے ودت طائفت خواہش کرتی ہے چاہتی ہے ایک جماعت بن اہر کتابی اہل کتاب میں سے لو لو دلونہ کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں کاش وہ تم کو گمراہ کر دیں وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کرتے اللہ انفسو اگر اپنے آپ ہی کو وما شعور اور وہ شعور نہیں رکھتے یا اہل کتابی اے اہل کتاب لما تکفرون بی آیات اللہی تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالی کی آیات کا وَأَنْ تُمْ تَشْحَدُونَ اور حالانکہ تم خود گواہ ہو یا اہل کتابی اے اہل کتاب لما تلبیسون الحق کیوں تم خلط ملت کرتے ہو ملاتے ہو حق کو بالباطلی باطل کے ساتھ وَتَقْتُمُونَ الحق اور حق کو چھپاتے ہو وَأَنْ تُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو وکالتمن اہل کتابی اور کہا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے آمین و ایمان لاؤ اس چیز پر جو ان نازل کی گئی ہے اللّہ دینا ان لوگوں پر آمن جو ایمان لائے یعنی جو چیز ایمان والوں پر نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ وجہ النہاری دن کے آغاز میں دن کی ابتداء میں وقف اور کفر کرو آخرہ اس کے آخر میں لالج اون تاکہ وہ لوٹ آئیں. یہ ایک پراپگنڈا کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس پر لوگ ایمان لائے ہیں اس پر ایمان لے آنا کسی جماعت کسی تنظیم میں شامل ہو جانا ایک منصوبے کے تحت پھر بعد میں نکل جانا تاکہ لوگوں کو بتائیں جی ہم بھی ہو کے دیکھ آئے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں یہ ایک مؤثر پراپیک ہوتا ہے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے تو یہ طریقہ کار انہوں نے اپنایا کہ صبح کو ایمان لیا اور شام کو کافر ہو جاتا اور پتہ ہمیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں تو یہ اسلام سے روکنے کے لیے ان کی ایک سازش اور تدبیر تھی وال اور نہ تم بات مانو یا نہ تم ایمان لاؤ نہ تم یقین کرو اللہ مگر نمن اس آدمی کے لیے تابع دین تم جو تمہارے دین کی پیروی کرے قل کہہ دیجیے انم الحدا ہد اللہ یقیناً ہدایت اللہ ہی کی ہے یعطا احادن کہ دیا جائے کوئی ایک متھلا ما اوتی تم اس کی مثل جو تم دیے گئے اور جو یا وہ جھگڑا کریں تم سے اندا رب تمہارے رب کے ہاں قل کہہ دیجیے انم الفضل اب دلہی یقینا فضل اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے یتی ہی وہ دیتا ہے یہ فضل من شاہ جس کو چاہتا ہے واللہ اللہ تعالی تعلیٰ واس والے ہیں علیم خوب جاننے والے ہیں یختص رحمت ہی وہ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ من شاہ جس کو چاہتے ہیں واللہ اللہ تعالی تعلیٰ العظیم العویم بہت بڑے فضل والے ہیں من اہر الکتابی من اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ سپرد کر دیں اس کو ایک خزانہ وہ لوٹا دے گا وہ خلانہ آپ کو ومن من اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان تمن دینار اگر آپ اس کو سپرد کر دیں ایک دینار لا کا وہ آپ کو نہیں لوٹائے گا ما دم تلیہ قائم مگر جب تک تو اس کے اوپر کھڑا رہے گال کا یہ بھی انہم اس وجہ سے کہ قالو انہوں نے کہا لئی سا ہم پر ان ان پڑھوں کے بارے میں نہیں ہے سبیر وہ یقین اللہ پر الکدیبا جھوٹ وهم اور وہ جانتے ہیں بلا کیوں نہیں من او فا جس نے پورا کیا اپنے وعدے کو وہ تا اور ڈراقین اللہ, اللہ تعالی ڈرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَقِينًا وہ لوگ يشترونہ جو خریدتے ہیں بھی احد اللہی اللہ کے وعدے کے بدلے و ایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت اولئیکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ لا خلاقلہم نہیں ہے ان کے لئے کوئی حصہ فی الاخرہ تی آخرت میں ولا يُقلِّمُهُمُ اللَّهُ اور نہیں کلام کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے ولا ينظروا الیہم اور نہ ان کی طرف دیکھے گا یوم القیامت قیامت کے دن والا یوزکی اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا انہیں گناہوں سے پاک کرے گا والا ہوں کے لیے آزاب علیم دردناک عذاب ہے وہ ان نمین بے شک ان میں سے لحریک نلبتہ ایک ایسا گروہ ہے یلبونا السیناتہ جو اپنی زبانوں کو پھیرتے ہیں بال کتاب سے زبانیں اپنی مروڑتے ہیں کتاب پڑھنے کے ساتھ تحصب من الک کتابی تاکہ تم اس کو کتاب میں سے سمجھو و ما ہوا من التابی حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے وہ یقین اور وہ کہتے ہیں ہوا من انہی اللہ, اللہ کی طرف سے ہے و ما ہوا من انہی حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ یقول اللہ کبھی بار اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں وہ ہم یا وہ جانتے ہیں یعنی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر ایسی باتیں داخل کرتے ہیں جو کتاب کے اندر نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے حالانکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وہ بات نہیں ہوتی وَمَا كَانَ علی بشر اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے یہ جائز جائزہ واہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے کتاب اور ون حکم اور حکمت اور حکم و اور نبوت سما یقول علی پھر وہ کہے لوگوں کے لیے کون بن جاؤ عباد لی میرے بندے من دون اللہ اللہ کے علاوہ یعنی کہ وہ لوگ جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ عیسی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر اور عیسیٰ کی مریم کی عبادت کریں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کماکان علی بشر نہیں ہے جائز کسی بشر کے لیے ہو الکتاب آ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے و حکم اور حکومت دے و نبوت اور نبوت دے ثم یقول علی پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرے کون عبادا لی کہ میرے بندے بن جاؤ مندون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ ولاکن لیکن کون ربانی یینا ہاں وہ یہی کہے گا کہ رب والے بنو ولاکن اور لیکن کون بن جاؤ ربانی رب والے کتاب اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے وَلَا اور نہیں وہ حکم دیتا تم کو کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو اربابن رب امر تم کیا وہ نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا بظا مسلم کے بعد کہ تم مسلم ہو آخذ اللہ جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ البتہ جو من میں تم کو دو کتاب اور حکمتم رسول آئے تمہارے پاس کوئی رسول جو تصدیق کرنے والا ہو لما اس چیز کی جو ماقم تمہارے پاس ہے لطمین البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے نہ ہو اور اقرار کیا ہے وہ اخذ تم الاظالی اور تم نے پکڑی ہے اس پر پختہ ذمہ داری کالو انہوں نے کہا اقرر نہ ہم نے اقرار کیا یعنی انبیاء سب نے اقرار کیا کہ اگر ہمارے بعد کوئی اور نبی آ گیا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور بعد میں آنے والے نبی کی مدد کریں گے کالا تو اللہ نے فرمایا تھا شہرو گواہ ہو جاؤ وہ شاہدین اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں فمن تب پس جو شخص پھر گیا با غالی کا اس کے بعد فا کام الفاصون بس وہی لوگ فاسق ہیں نا ہیں افا غیر دین اللہی کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین یبغونا وہ تلاش کرتے ہیں والاہ ورساللہی ہی کے لئے اسلامہ مطی ہے فرما بردار ہے من فس سماواتی والارضی جو کچھ بھی آسمانوں اور دمینوں میں ہے توعن وقرہا خوشی یا نہ خوشی وعلیہ ترجعون اور تم اسی کی علیہ ت... جرجعون اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے کول کہہ دیجیے آمن بلّاہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما انزل علینا اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہم پر وما انزل علی ابراہیمہ اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے ابراہیم پر و اسماعیل اور اسماعیل پر وہ اس اور اسحاق پر و یا اور یعقوب پر والاسبات اور ان کی نسلوں ان کی اولادوں پر پما ٹ او موسا اور جو کچھ دیے گئے ہیں موسا علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ و اور دیگر انبیاء من ربهم اپنے رب کی طرف سے لام فرقین ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے وہ نحم اللہ مسلم اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں پمتا بھی اور جو کوئی تلاش کرے گا غیر السلامی اسلام کے علاوہ دین کوئی دین فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ہوں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا اس سے وہاسرین اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا کیفیاح دلہن کیسے ہدایت دے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کافارو بادہ ایمانی ہند جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد وہ اور انہوں نے گواہی دی ان الرسول حقم کہ بیشک رسول قوم کو ہدایت نہیں دیتا اولا یہ وہ لوگ ہیں جزاؤہم ان کا بدلہ ہے ان پر اللہ, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کی اور تمام لوگوں کی قالين فيها وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لا يخفف عنهم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ولا هم ينذرون اور نہ ڈھیل دیے جائیں گے اللہ دینا ان الذين تابوا من بعد ذلك مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی واصلحوا اور اصلاح کر لی فان اللہ غفور رحیم پس یقینا اللہ taala بہت زیادہ بخشنے والے بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں ان لذینہ کافارو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانیہم اپنے ایمان لانے کے بعد ثم کفرا پھر وہ زیادہ ہو گئے کفر میں لن تک بالا ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ وہ الائی کا اور وہی لوگ ہی گمراہ ہیں ان لذینہ کافارو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھراؤ کے برابر زہابن سونا والا گفت دبی خواب اسے فدیا میں دے اولا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے رما لحم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا لنت نار البرا تم ہرگز نہیں نیکی کو پا سکتے ہتّا تنفیقو ہتہ کہ تم خرچ کرو مما اس چیز میں سے جو تو ہبو تم پسند کرتے ہو رما تنفیقو من شیئن اور تم جو چیز بھی خرچ کرو ان علیم <تصفح> تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے کل تعامی ہر قسم کے کھانے کا نہلال تھے اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلاۃ وسلام کا لقب تھا کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے تمام کھانے حلال کیے تھے اللہ ماحرم اسرائیل مگر وہ چیز حرام تھی جس کو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے حرام کیا اللہ نفسی اپنے آپ پر من قبلی انتو نزل اس سے قبل کے تورات رات نادل ہوتی تورات کے نادل ہونے سے قبل جو اوپر حرام کیا وہی حرام تھا اس کے علاوہ باقی سب حلال تھا کوئی کہہ دیجیے پڑھو ان کم تم سادقین اگر تم سچے ہوا اللہ پس جو شخص اللہ تعالی پر جھوٹ باندھتا ہے من بعد اس کے بعد فا هم پس وہی لوگ ظالم ہیں دیجئے صادق اللہ, اللہ نے سچ کہا ہے فتبعو پس تم اور مشرکوں میں سے نہیں تھا انا بن بے شک پہلا گھر وے آ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یا مقرر کیا گیا جو لوگوں کے لیے للہ دی البتہ وہ ہے جو ابھی بکا مکہ میں ہے بکا میں ہے مبارکن برکت والا بہ اور ہدایت وا ہے بالآلامین جہانوں کے لیے فی ہی اس میں آیات نشانیاں ہیں بیہ واضح مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے پون داخلہ ہوا اور جو اس میں داخل ہو گیا کان نا وہ امن والا ہو گیا مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے تھے اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم آج بھی وہ پتھر اسی طرح موجود ہے جہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے اس اس کے سامنے وہ ہے اور اس کو ایک جنگلے ایک اندر بند کیا گیا ہے فمن داخلہ ہوا اور جوش میں داخل ہو گیا کانا آمینا وہ امن والا ہو گیا اور اللہ کی خاطر ہے الناسی لوگوں کے اوپر فرض ہج اللہ کا کسر کرنا بیت اللہ کا حج کرنا من استطاع الہی سبیلہ جو اس کی, اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے ومن کفرار جس نے کفر کیا جس نے نشکری کی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے بے نیاز ہے پھر کہہ دیجئے یا اہلِ کتابی اے اہلِ کتاب لِمَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ تم کیوں کفر کرتے ہو بی آیات اللہی اللہ کی آیات کے ساتھ واللہ وراللہ تعالی شہیدن گواہ ہے علامہ تعملون اس چیز پر جو تم کر رہے ہو کرتے ہو کوئی کہہ دیجئے یا اہل کتابی اے اہل کتاب لما تسدون عن سبیل اللہ تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے من اس آدمی کو آمنا جو ایمان لے آیا تب غونہا عواجہ اس کے راستے میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو وانتن شہداءو حالانکہ تم گواہ ہو وماللہ بغافرن عمہ تعملون اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان تطیعوا فریقا انتو فرین کتاب اگر تم اطاعت کرو ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی یردوکم وہ لوٹا دیں گے تم کو و ایمانیکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کافرین کافر یعنی ایمان کے بعد وہ تمہیں دوبارہ کافر بنا ڈالیں گے تک فرونا اور تم کیسے کفر کرتے ہو وہ تم تو حالانکہ تم ایسے ہو کہ تم پر پڑی جاتی ہیں علیہ آیا اللہ کی آیات تم میں رسول ہوں بل اور جو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامتا ہے فقد ہدیہ بس وہ ہدایت دیا گیا یقیناً وہ ہدایت دیا گیات مستقیم سیدھے راستے کی طرف یا آئیو حل دینا آمانو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اطاق اللہ اللہ سے ڈرو حق کا تو قاتی ہی جس طرح اس سے درنے کا حق ہے نہ تم مرو اللہ اللہ کی رسی کو جمی ان سارے کے سارے والا تفرق اور نہ تم فرقوں میں بٹو وز اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو الم جو تم پر ہے اس کم تما ان جب تم دشمن تھے اللہ میں الفت ڈال دی تم تم بن گئے اللہ کی نعمت کے ساتھ اخوانن بھائی بھائی وہ کم تم اور تھے تم اعلی شفا فراتی مینن آگ کے گڑے کے کنارے پر مینہا تو اللہ نے تم کو بچا لیا اس سے کزالی کا اسی طرح اللہ اللہ تعالی بیان کرتا ہے لَكُم تمہارے لیے آیا ہی اپنی نشانیاں ہدایت پاؤ کن اور البتہ ضرور ہونی چاہیے منكم تم, میں سے امتن ایک امت تم میں سے ہونا چاہیے ایک گرو ید رونا جو بلائے خیری خیر مرونا اور حکم دے بالما روفی نیکی کا وی نا اور وہ منع کرے انل منکری برائی سے وہ اولا اور یہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں وَلَا تُمْ أُن کی طرح تفرقو جنہوں نے نہقے اختیار کیے جو فرقوں میں بٹ گئے الگ الگ ہو گئے وقت اختلاف کیا یا جا احم البیہ ناتو اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے وہ اولا عذاب العظیم اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یوم تبید وجوہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاحت سیاح ہوں گے, گے ایمانی کم کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد فضوک الاببا تم چکھو اجاب کو بیما کن تم تک فرون اپنے کفر کرنے کی وجہ سے اور وہ لوگ اب وجوہ ہم جن کے چہرے سفید ہوئے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, یعنی کے چہرے ہو جائیں گے اور نشانیاں نت لوہا علیہ کا ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ ظلم وما وما اور اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا جہانوں پر وللہ اور لاہی کے لیے ہے ما فی السماواتی و ما فی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَحُ الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں معاملات قُنْ تُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ تُمْ اُمَّت کے بہترین لوگ ہو ایسی امت کے اخرجت للناس جس کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے تأمرونہ تم حکم دیتے ہو بلما روفی نیکی کا وطن ہونا اور ہو انل منکری برائی سے بطمین بلّا ہی اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو و منا آہر کتابی اور اگر ایمان لے آئیں اہل کتاب لاکان البتہ بہتر ہے ان کے لیے منہمینہ ان میں سے کچھ ممن ہیں وہ اکثر فاصفون سے اکثر فاصف ہیں لئے غرحم وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے اللہ اضاء مگر معمولی تکلیف وَأَيُّ <قَاتِلُوكُم> اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھیں پھیر جائیں گے سم علائی پھر وہ بدد نہیں کیے جائیں گے ضروریبت علمہ تو مسلط کر دی گئی ڈال دی گئی ان پر ذلت عینما سوکیف جہاں پر کہیں بھی وہ پائے گئے اللہ بحبل من اللہ مگر اللہ کی پناہ حبل مین اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ و وباءوا بغضب من الله اور وہ لوٹے اللہ تعالی کے غضب کے ساتھ و ضربت عليهم البسقنا اور ان پر محتاجی مسکینی مسلط کر دی گئی ذالک یہ بھی انہم اس وجہ سے کہ وہ کانوا يكفرون وہ کفر کرتے تھے بیاات اللہ, اللہ تعالی کی آیات کا و يقتلون الانبیاء اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق بغیر حق کے دالی کا یہ بیما اس وجہ سے کہ اسو انہوں نے نافرمانی کی وقان و اور وہ زیادتی کرتے تھے لئیسو سواً وہ سب برابر نہیں ہیں من اہل کتابی اہل کتاب میں سے امت القائم ایک امت ایک جماعت قیام کرنے والی ہے کھڑی ہونے والی ہے یہ تنوع آیات اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں آنا ال رات کے وقت وہ مسجد اور وہ سجدے کرتے ہیں یؤمنون باللہ واللہ پر ایمان لاتے ہیں والیوم الآخری اور آخرت والے دن پر وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دیتے ہیں بالمعروفی نیکی کا وَيَنْهَوْنَ اور وہ منع کرتے ہیں ان المنکری برائی سے وَيُسَارِعُونَ فِي خیرات اور وہ جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں اولائکہ من الصالحین یہ لوگ نیکوں میں سے ہیں وما من اور جو بھی وہ کریںیکی والا کام فلن فارو نہ شکریہ نہیں کیے جائیں گے فارو بے شک یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تن ہرگس کی فاط نہیں کرے گا ان کو ان کے مال والا اولاد ہوں اور نہ کی اولادیں مین اللہ اللہ سے کچھ وہ الائکا اور وہ لوگ اصحاب ناری آگ والے ہیں ہم فی خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ماتالونا مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں فی ہاد حیات دنیا اس دنیاوی زندگی میں کماسلیری ہند اس کی مثال ایک ہوا کی جیسی ہے فی ہا سرن جس میں سخت سردی ہے اصابت جو پہنچی ہر حرث قومین ایسی قوم کی کھیتی کو ظالم انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا فاہلکت ہو تو اس ہوا نے اس کو حلا کر دیا فما ظالمہم اللہو اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالی نے ولیکن انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے یا ایوہ اللہ دینہ اے وہ لوگو آمانو جو ایمان لائے ہو لا تخیرو۔ نہ تم پکڑو بتانا دلی دوستی من دونکم اپنے سے علاوہ یعنی ایمان والوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ کافروں سے دلی دلی دوستی نہ لگائیں لا یعلونکم وہ نہیں کسر چھوڑتے تم کو قبالن رسوا کرنے میں یعنی ہر طرح سے تم کو نقصان پہنچاتے ہیں لا یعلونکم وہ نہیں کسر چھوڑتے تم کو قبالن نقصان پہنچانے کی ودو اور وہ پسند کرتے ہیں ما انتم تمہاری مشقت وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑھو ایسی چیز انہیں پسند ہے جس کی وجہ سے تم مصیبت میں جو چیز چھپاتے ہیں ان کے سینے اکبر وہ زیادہ بڑی ہے قد تحقیق بھائی جن ہم نے بیان کیا ہے کی ہیں لاکم تمہارے لیے الآیاتی نشانیاں ان کن تم تاخلون اگر تم عقل رکھتے ہو ہا انتم دیکھو تم لوگ ہو تو ہبنا تم ان سے محبت کرتے ہو ولا حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے وہ تو مینو نبل کتابی کلو ہی اور تم ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو وہ ادا اور جب وہ تم کو ملتے ہیں کالو تو کہتے ہیں آ ہم ایمان لائے وہ ادا خلو اور جب وہ جدا ہوتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں کاٹتے ہیں الم تم پر الام انگلیوں کو یعنی کہ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کے پورے کاٹتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا مسلمان اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو کہہ دیجئے مو تو مر جاؤ بھی کم اپنے غصے میں ان اللہ یقینا اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے بھی ذات سینوں والی چیزوں کو سینوں والی باتوں کو تم تو تو اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچے یا فرا تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں وہ ان تصویروں اور اگر تم صبر کرو وہ تب اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو لا نہیں نقصانے گی تم کوئی دو ہم ان کی تعملون محیط جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب گھیرنے والا ہے آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ